یہودیوں نے کہا یہ بھی کیسی وہی ہے کہ آپ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے حالانکہ موسا علیہ السلام تو پر جاتے تھے تو حضور سے کہنے لگے آپ کہیں جاتے نہیں ہیں آپ کے پاس فرشتہ کیوں آتا ہے اس طرح تو وحی کبھی نازل نہیں ہوئی لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے اس کا جواب دیا گیا انئی کا رشک ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی کماں جیسا کہ اوحا الا نو نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وگھی فرمائی تو جن نبیوں کو یہ یہودی عیسائی مانتے ہیں ان نبیوں پر بھی وکھی کا یہی طریقہ رہا کہ فرشتہ ان کے پاس آتا تو فرشتہ اگر کسی نبی کے پاس آ جائے اور وہ وکی کرے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے ون نبی نمبادی اور ان نبیوں پر ہم نے وحی فرمائی جو حضرت نُ علیہ السلام کے بعد ہوئے واعین الا ابراہیم و اسماعیلا و اسحاق و یاقوب و اسباتوی و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارون و صلیمان اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں جو نبی گزرے حضرتیسا علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان تمام نبیوں پر ہم نے اسی طرح وہی نازل فرمائی وہ آئینہ اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تو بھی فرشتے کے ذریعے عطا فرمائی تو جب ان تمام نبیوں کا ذکر ہوا تو اے یہودیوں تم تو ریت میں ان نبیوں کا ذکر پڑھ سکتے ہو وہ جب نبی ہیں تو حضور بھی نبی ہیں اور حضور تو نبیوں کے سردار ہیں یہاں پر فرشتہ بھی حضور کے پاس وہی لے کر آتا اور اس کے علاوہ بھی حضور پر وہی کے اور بھی انداز تھے جس جس نبی پر جس جس انداز سے وہی نازل ہوئی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی گئی آپ کو خواب میں بھی وہی کا نظول ہوتا آپ نے بیداری میں بھی اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا وہ رسول نہ ان رسولوں پر بھی ہم نے اسی طرح وہی کا نزول کیا جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے وہ لم الم نقص اور ان رسولوں پر بھی وہی کا سلسلہ اسی طرح تھا جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہ کیا یعنی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں تمام رسولوں پر وہی کا سلسلہ اسی طرح ہوا قرآن پاک میں تو پچیس چھبیس رسولوں نبیوں کا ذکر ہے اور نبیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے فَكَلَّمَ الله تک تکلیما اور اللہ نے موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا موسا علیہ السلام کو یہ شرف ملا حضور کو بھی یہ شرف ملا لیکن اعتراض یہ تھا کہ یہ شرف تو آپ کو ملا مگر فرشتہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے تو یہ فرشتہ آنے کا انداز کئی نبیوں کے ساتھ رہا تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں رسول مبشرین و منذرین یہ تمام رسول آئے خوشخبری سناتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے لئاللہ تاکہ یکون اللہ علی حج تم بعد رسول کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں اے پروردگار کوئی ہمیں سمجھانے والا نہ تھا اگر کوئی سمجھاتا تو ہم سدھر جاتے اس لیے رسول بھیج دیے گئے اور عذاب نہ ماننے والوں پر ثابت ہو چکا وہ کان اللہ عزیز اور اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ کن بما یشحدیما کا لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اللہ نے اپنے علم کی مطابق نازل فرمایا قربان جائیے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا بھی اللہ ہے الملاکت یش حدود اور فرشتے گواہی دیتے ہیں وہ کفا بلّا ہی شہیدہ اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے جب اللہ نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول اور نبی ہیں تو پھر کسی اور کی گواہی کی حاجت نہیں رہی اندی نفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا فخلالم بڑی دا بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے ان اللہ کا فرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور ظلم کیا اسی حال میں مر گئے لم يكن اللہ, ليغفر لهم اللہ تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا ولا انہیں کل روز قیامت کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اللہ طریق ہاں جہنم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا خالدین ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے یہ ابدن پر میں ایک بات ارض کروں آج کل ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو دوسرا شخص جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس پر تبصرہ نہیں کرتا انجینئر ڈاکٹری کے مسائل میں وہ کلام نہیں کرتا ڈاکٹر بلڈنگ نقشے میں کلام نہیں کرتا مگر دینی اسلام کو ہم نے اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جس کو آتا نہیں جاتا نہیں وہ ترجمہ یاد کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ تفسیر اپنے ذہن سے کرتا ہے حالانکہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث طیبہ دیکھنی پڑتی ہیں صحابہ کرام کے اقوال دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی صحابہ نے کیا بیان کی تو ٹی وی پر ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں کہ وہ تفسیر بیان کر سکیں لیکن وہ آتے ہیں تو اسی میں سے ایک صاحب ٹی وی پر آئے انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ کسی آیت کریمہ میں قرآن میں کسی مقام پر ایسا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہے تو وہاں ابدن کا ذکر ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم کا ذکر تھا تو خالدین افیہ بس اتنا تھا ابدن کے الفاظ نہ تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پتہ یہ چلا کہ کافر ہو کہ مسلمان ہر کوئی جنت میں جائے گا نوزب اللہ تو مسلمان تو جو جنت میں گئے وہ جنت میں جائے گا اور کافر بھی جہنم میں جل کے پھر آخر کا جنت میں چلا جائے گا کیونکہ یہاں پر ابدن کے الفاظ نہیں ہے تو کتنی بڑی نادانی ہے ایسے لوگوں کے متعلق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من قالف القرآن برا ہی فل فی النار آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی مرضی سے کلام کرے اپنے منمانے تبصرے کرے اس کے متعلق فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اللہ ایسے لوگوں کی شرط سے محفوظ فرمائے تو یہاں پر ٹھکانہ یہ مقصود تھا اگر اسے پورے قرآن پر مہارت ہوتی تو وہ جان سکتا کہ خالدین فیحا آبدن کے الفاظ بھی ہیں علّہ طوری قہنم جہنم کا راستہ کافروں کو دکھایا جائے گا اور پھر کیا فرمایا خالدین فیحا ابدن وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بالکل بات واضح ہے کہ جو جہنم میں کافر جائے گا جس کا خاتمہ کوفر پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں ہی رہے گا کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغًا اور یہ بات اللہ پر آسان ہے جہنم میں ڈالنا کوئی اللہ کے لئے مشکل نہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ اے لوگوں بیشک شک تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آگئے فَآمِنُوا خیر لَكُمْ تو اے لوگوں تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے ان تک اور اگر تم کفر کرو تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہے ف ان علی اللہ پسماوات پر بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ اللہ علیمن اور اللہ علم والا حکمت والا ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دین اپنے دین میں غلو نہ کرو زیادتی نہ کرو کہ تم نے حضرت اوزیر کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا یہودیوں نے تو میں انجیل اور عیسیٰ علیہ سلام اور حضور اور قرآن کی جو بشارتیں تھیں وہ مٹا دیں عیسائیوں نے اپنی انجیل میں تو ریت موسا علیہ السلام کا جو ذکر تھا وہ مٹا دیا حضور کا ذکر تھا وہ مٹا دیا تو یہ دین میں غلو کرنا ہے زیادتی کرنا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے وَلَا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحق اور اللہ پر وہی بات کہو جو سچی بات ہو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں نہ کہو ان نمل مسیح و عی مریم رسول اللہ و مسیح عیسا ابن مریم اللہ کے رسول بھی ہیں اور کلیمت اللہ بھی ہیں لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں اس کا رد کیا گیا الق اللہ نے اپنے اس کلمے کو ڈالا کن فرمایا الا مریمہ کس کی طرف حضرت مریم کی طرف بغیر باپ کے سبب کے اس سبب کے بغیر اللہ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرما دیا وہ روح من ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار سے خاص مقرب روح ہیں روح اللہ کے معنی پہلے بھی عرض کیے تھے یہ معنی نہیں کہ اللہ کی روح ہے روح اللہ کے مانا جیسے بیت اللہ کے مانا ہے وہ گھر جو اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا گھر ہے تو وہ روح اللہ کے معنی وہ روح جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھنے والی ہے فع مینو بلّہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقول تم یہ نہ کہو کہ خدا تین نعوذ باللہ من نوزال عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں اب اس میں مختلف نظریات ہیں معذ عیسائی کہتے ہیں اللہ عیسی علیہ سلام اور حضرت مریم باز کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل اس طرح وہ تین خدا مانتے ہیں ان تحیر اللہ تم بعض آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے ہم آپ سوچیں کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو بتائیے کہ جب وہ کرسمس کے موقع پر گرجے میں چرچ میں اپنے معاملات کرتے ہوں گے تو کیا ان کے کلمات میں یہ کفری اور شرکیہ کلمات نہیں ہوتے ہوں گے اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ برائی اگر دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں اور دل میں برا جاننے کی علامت یہ ہے کہ آدمی وہاں سے چلا جائے تو ہمارے مسلمان وہ ذرا جب چرچ میں جا کر عیسائیوں کی طرح کھڑے ہو کر ان کی مشابت اختیار کر کے جب انہوں نے ان کی عبادات بجا لائی ہوں گی تو بتائیے کیا ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے کلمات سنے ہوں گے لیکن اگر وہ برا جانتے تو وہاں سے چلے جاتے ان نم اللہ اڈا ہوں اللہ ہی ایک معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سبحان ہو یقون لہو ولد پاکی ہے اسے اس بات سے پاکی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو وہ اولاد رکھنے سے پاک ہے لہو ما فل و معافل ارد اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے وہ کفا وکیلا اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے کار ساز وہی کافی ہے